أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على أكبت المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارک و في پی المجيد المجید واتقو لا تزی نفسنا نفس شیئا و لا يقبل منها شفاعة و لا يؤخذ منها عدل و لا هم ينصرون وقال تبارک و في پی المجيد المجید تب لحب و تب ما عقنا عنه ما له و سیا ن ذات الحب وم رمۃ الحطفم علیہ السلام من احب فَقَدْ أَحَبَّنِي احبنی ومن أحبني كَانَ قانی فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ تَبَارَكَ علفل فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الحمید صدق الله العظيم وصدق الله رسول النبيل الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہم بارک لا محمد و لا محمد كما بارکتا لابراحیم و لا علی براحیم, براحیم انکا حمید و مجید اللہم انہا اصالک ایمانا کاملا و ایکینا صادقا و رسکا واسیا و رسکا حلالا طیبا و عملا متکبلا و بدنا سابرا و قلبا کاشیا نصوحا وطو قبل الموت و راحت الموت معت و بعد و رحمت عند معت و لافا اند من النار الفاظ بل جنت وجات منار برحمت گیا عزیز و یا غفار رب زد نا علما وحت نابالحین ودفا نشہ روزالمین ودواء المومن رب شہلی صدری ویصلی عمری وحل قولی ربی سر ولاۃ وبی فتح اللہ تعالی کن احسان حمد و ثنا اور لاخلا تعریف تمس رب العالمینس کن اس رب العالمین زمین و آسمان ملک رب العالمین کل شہنشاہخالق کائنات یس رب العالمین تمام دنیک نظام چلاون چلاون چلا چلا چھکن یم رب العالمین لوہ ما و مافی سماوات ماحل عرض زمین تو آسمان شن دوہن اندر بنون یس رب العالمین انی عالم و غیبہ سماوات غب ول وول زمین بن کیا یہ اچھا اللہ تعالیٰ پتہ آسمان ہور کیا اچھا اللہ تعالیٰ پتہ والما تبدون تم تک تمون یہور و ت اللہ تعالیٰس پتہ یہ ونو پنس دلس مز ت اللہ تعالیٰ پتہ اچھا انہ علیم و حال زانن وال انکالا کل شاہین قدیر سو بار قدرت وال۔ اللہ لا الہ الا اللہ سچ محبود الہ محبود برحق <تكلمتصف> الحی القیوم نہش تمس ندر نہش تمس زامن لمیل ولا میولد ولا مق الق قفن احد سہ کر آو تت اُس اور ابتدای اوور قوتام تسہ انتہی کلہ و اللہ عہد سہ اللہ تعالی چحد گو اخد مذکر یو مونس احد و واحد جمع نمع کہین تو اللہ تعالیٰ اخد احد اور اللہ تعالیٰ سن نبی احد اور دنیا سندر اس قرآن چھ کتاب یہ اخ یعنی احد سو رب العالمین رب العالمین قران پاک اندر فرمو لقد خلقا نفی آسن تقویم کہ می بنو انسان پنہ دست قدرت سو, سو اللہ تعالیٰ یم قران پاک اندر فرمو سم مقانہ علا قطن فہ فجعل فصوا فج علمین زوجین زکرسا علیہ کب بادرین علہ موتا یم اللہ تعالیٰ ہنسان گند قطر سنو سہ تعالیٰ مالک یوم الدین <تصفح> حساب کتاب دہ ملک سہ اللہ تعالی اس ہر عب نش پاک اس لباس نش پاک حسن نش پاک کنش چنش پاک اللہ تعالی اللہ ذات محتاج تعالی سن ضرورت اللہ تعالی ذات ضرورت اللہ کہین اللہ یہ اس اس مکان ضرورت سیکھ ضرورت اتھ سیمٹ ضرورت اتر ضرورت کو مکان طور بنت اچھاب ہند محتاج مگر اللہ تعالیٰ چزباب محتاج اللہ تعالی چیز اس چیز کن اشار کر بن جا ترج آواز زمین آسمان بنو اللہ تعالیٰ شن دسمان ادر کن جائے ہور بن یل اللہ تعالیٰ یہ آسمان بنو اتمانہ تلّہ رنگ کرت. تنہ پان اب قیامت کس دن بیگ کر ضرورت یہ آسمان یعنی انسانیت ات آسمان اس کن نظر دور بن تس نا کن جائیں مسجد پاک مسجد پاک تھم ٹور دیوارس ادا ادو ادھی چھاتی سلیب کیا خراب تالو خراب مگر اللہ تعالیٰ بنو یوت بر آسمان ات آسمان تھم تین تو چھن قدمس قدمس پہ اللہ تعالی قدرت انسان اھل آخ پھل اخل زمین اس اندر تراون اتھ خبر كت پیداوار گسان مم بك لہا وكسا ہا وو مي ہا واد ہا و بسل ليا زميں اندر ہاح کرن وول پالك کرن وول دال کرانول چہانول كو اللہ تعالیٰ سي اللہ تعالی چر بار ذات تمہ اللہ تعالیٰ بنو انسان دپنس ہے انسان سہ بنو میرے پنہ خو تمام مخلوق بنو میرے کہ چانی خاطر چانی خدمت خاطر مگر سنوک اللہ تعالیٰ کیا پن اللہ تعالیٰ سوچ پہ یہ انسان دنیاس مزہ اچھا اخ وع ساروی اللہ تعالی سو تہو اخ اخواد سواد وعد کرنتہ ساسوری وری برو عالم ارواحس ادر یتھے اللہ تعالیٰ فرموالس تب رب ب سا تہ رب ب پالنوال تہد پالن وول معبود سا تُہد علا ب سا تابو ساروی دب کالو بلا تسو موجود تتھ بوجود تی نبی یلہ تعالیٰ فرموالس تب رب بے ربکم گر گئی نبی علیہ السلام ورتھ کالو بلا تنگ مابو تیز عبادات لائق تمام اس. اللہ تعالیٰ دے مند یہ کورس چھ وعتہ اسباب یھ عال کہین یھ اول کھینچنے خاندار کھینسے باغ کھینس کی, چن کی, چن کی, چن کی چن دکان تجارت مسلک پریشانی کیا دنیا پور کی پتہ این اللہ تعالیٰ کہ دنیا مجھ ذریعہ بنو مول موج یتھی پہ دنیا مجھے پہ فرم اللہ تعالیٰ وما خلق الجن اللہ علیہ اے انسان سوکھ دنیا مجھ مگر پنہ عبادتہ موجود دنیا ندر بڑھ بڑی باغات مہلات تیار کرنے خطر ا دنیا ادر یل اللہ تعالی راض گسی اگر یع اللہ تعالیٰ راض آسی ثق دنیا ادر کیا کامیاب پر پر کتاب علم دیا تو بن گیا قاضی ہتوچ پل دے تلوار تو بن گیا غازی مکہ مدینہ گھوم آیا تو بن گیا حاجی او بلیا حاصل کی کیتا جب نہ کیتا رب راضی ے پرییا دنہ کتاب تکو قاض یونی لکو یہ سا چھ بڑ بار کیا علم تتو چھ تلوار سگوک جہاد کے سمادان میں سگوک شہید لوک ونی کیا غازی تھے سگوک مکہ پاک تہ سگوک مدینہ پاک تہ اور تہوکھ پھرت لوک ونی ہا مگر او بلیا حاصل کی کیتا چکہ کور حاصل جب نہ کیتا رب راضی اگنا اللہ تعالی کے اوسے راضی ساری خود بربار کام یہ بچو کہ خدای گو سروز گسن انسانس خدای گو روز انسانس راحت سامان مت یس نس راحت میس سکون سامان آس نہین سکون میس اگر اللہ تعالی ہو ناراض سوری آس سارے فیسلٹی راحت سامان راحت میسون سامان آس سکون تو اللہ تعالیٰ فرمو انسان تو جنات ان ما پنہ عبادت موجود پتہ فرمو وَمَلْ حَيَاتُ إِلَّا مَتَعُ <الْقُرُور> سونو دنیا اللہ میں الغرور دنیا من مگر یہ دنیا زندگی کیا چھ اسے مختصر یہ دنیا دھوکے کا گر ہے مچھر کا پر ہے مکری کا جالا ہے کچھ دن کی بہار ہے پھر اندھیری ایک شعر ان کیا فرمو تو برائے بندگی ہے یاد رکھ بہر سر اپ بندگی ہے یاد رخ ورنہ شرمندگی ہے یاد رکھ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 دنیا ہے یہ چار دنوں کی کھیل زندگی کی چلتی جائے ریل ایک دن انجن رک جائے گا یار سوچو تجھے پھر کون کرے گا پیار نہلائیں گے کفنائیں گے لے جا کے پھر دفنائیں گے دو گس گرے کی فکر نہیں تجھ کو خوفے میشر نہیں دنیا چھ ثورن دہن کیا کھیل مگر دنیا ست محبت یل اللہ تعالیٰ کری اکساتھ یہ دلچ درکن کیا بند سوچ تجھے پھر کون کرے گا پیار اگر ایک کیز چیز پہ بکاری ضرورت پہ مول مو ون کیا بکار مگر تتہ کس ای بکار نہلائیں گے کفنائیں گے لے جا کے پھر دفنائیں گے پہ دن سران پہ کفنائیں نینے تو دفنائیں دو گز گرے کی فکر نہیں تجکو خوفے میش نہیں کیا قبری ہن فکر کرمس کرم کہین چوف دنیا سندر گومت اللہ تعالی فرمان میں اون انسان دنیا سندر مگر دن زندگی کیا چی مختصر پتہ فرمون سم میو میتم دنیا مجھ کرمو پتیو بچپن پہ جانی براپا پتہ تعالیس کن اللہ تعالیٰس کن سارے کی واپس اللہ تعالیٰ فرمان میو تمہیں دنیا مجمج الملائکتارمسینہ سنہ تمہ دہ خطر اس دہ پنتہ ساسن ورین برابر تم تیاری کرو تحی تم امی خطرے یس اس کیا دنیا زندگی شیٹھن ورین زندگی یہ کم دہ خاطر کہ حساب دور سہ سو قران پاکن بیان صاف صاف وکو یو مزی نفسن اَ نفسن ایم سات بکار ولائیقبا شفا ت سفاریش چل سل ولق حضومنہ عدل نئی پوسے حد اللہ تعالی دمو پوسہ دپس ورائے یل اہ نماز قزا تم نماز بدلے سے یوتا پوسہ اہن یل ترتیات مگر نت بقار تت ایقار کنہ سفس نفسی, نفسی ہند عالم کیا صحہ اس نبینہ علیہ السلام کراج ہوال تہ <تصفيق> <تصفيق> مرم ال نبین علیہ السلام سوال تہ کر کہین تیس نفسی نفسی عالم کت عیصا تو کت کت داؤود عبین علی علیہ السلام تو کت کتہ موسا کلہ کت کتہ عادم صفی اللہ تو کت کت نولٰ نبین علیہ السلام نجی اللہ تو کت سی نبی آیا کر نفسی, نفسی. Yes. ان حال عام انسان سن ان حال حاضا یعنی پہ اللہ تعالیٰ دنیا بنو قبر اندرہ مکلے تمہ تعالیٰ زندہ قفرن زالنے ترے اللہ تعالیٰ زندہ آبس ادر ڈب اللہ تعالیٰ کیا زندہ ہر اکس کری زندہ پن آئی آز تین اور قیامت کس دن سارنی کری اللہ تعالی کیا زندہ فرون بہ و ہم دنیا اندر کورمت بچوں دینس دس مچ ترجیح زیادہ کنو ترجیح دنیا آاغ موجود نماز کزا کرم بم آگریوں موجود نماز کزا کرم ولازمت موجوب نماز کزا کرم بہم حساب نبی علیہ صلاح و سلام و فرمو قیامتک دہ ہل نک انسان توتان پنہ جائیں کیوتان نکل سوالوں ہیں جواب دانچن سوالن عمر کتع جوانی کمن کا مزھ خارج مال کتس کموتھ تو کتس کور خرچ پلمس پوت عمل اسم ثتی وہر بزرگ مگر شکل ماد شکل میں ہے ایمان مفصل ایمان مجمل یاادی امن تو بل و ملائکتی و کتبی و رسولی و یو مل و القدر قدرحی و شر من اللہ تعالی و باس بادل یہ یادی پہ ایمان ایمان ول بنیاد بنیاد بس ایمان چیزن پہ یل نیچ میم بنیاد کمن چیزن پہ یہ کت پک دینس پہ امس کتین پہ کیا؟ آسان توی یتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہوں ہو قرم پاک مز باز صفا پہاڑی پہ کھت اکسات پہ اینک تمام مکہ پاک قفر بلائت مکہ پاک قفر جائے کریک جمع دکھ او لکو میرے ورت پہاڑ پتکن اک دشمن ہن جماعت یس کیا کر حملہ کیا تم من مون ساروی دب تیچ امین تیج صدیق تھی امانہ دار تحریک پیر اس مانو اچھے تہذی کت پہ یقین نبی علیہ اللات و سلام و فرموگ بس تھی خوصنانس اللہ تعالی سن عذاب تو تہ کیا وول پن پان بچیو ایمان انیو میرے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلس مانی خدا سن رسول مے مانیو خاتم نبی دنیا ادر تیو کامیاب آخرت ادر تیو ات ابو الحب کس ووت دوجوب رکایاس ام موجوب تم دد دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلس ام سات دعل نعظ بلّہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھن تباہ برباد یہ دعا کم عبو الہبن امس اصلی نا عبد العضی کیس عزا کا بندہ عزا عزا کا بندہ اس اس ودہس عظیٰ تمہ بھگوان کیا نو عبد عزا کا بندہ یعنی بدھ کا بندہ توائے علماء كرام یت مسلہ اخان كہ اگر کنس مالس ماج اولاد کو گوس اسلامی نا کیا گوسن اگر نسلمی ناؤ تھے کان ناو تھون کا مسکان تھون ناؤ یہ قفر ناو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و فرمو یہ نسبت گا کمن سم مکہ پاک مشرقن ست تک تنہیت تان ناؤ امس پہ ونو ابو الہب یتھی ام بد دعا دے آیت نزلو و ماک یتھے آیت گئی نازل کہ ابو جہل سند دبو ابو الہب سند دبو الہب سن ذات یہ گھر برباد برباد کیا گئی اس دنیا اندر تاکام یہ دز ہوارے جہانس اندر دزی تتہ ابو لہبن دب تمہ سات دا دم پوسہ ون اللہ تعالیٰ آس اللہ تعالیٰ پتہ کیا گئی آیت نزل ما اگ انہو ما لو و ما کسب اس ابو مال ہے یہ بکار تاکہ تو مال انسانس اقار یہ دولت ایسانس قیامتک دہ بکار بکار کیا اسان عمل کرمات نبی علیہ السلام و, و فرمو اِنسان انسانس دس ترے ساتھی او یہ کہ گزم سہ مکلی تھیت سوری یہ دس نکا گس لگت ویس لباس اگر موت آو یہ ثن کی اگر واضح سنین نیبر کرتھے گا دفنائن بیاایا گئی عمل نس اندر تھیس بکار اس آخرت تندر تس کیا بکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و فرما بہترین دس کیا عمل یم انیا سندر عمل تو اللہ تعالیٰ قرم پاک اندر فرما اللہ تعالیٰ فرمان مے دزم کیا دو مے کرو مدد مے چانو تریش مے دور بات اللہ تعالیٰ فرما یتت کریمہ ناازل گئی صاحبۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ نماج مین قرع یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ تعالی کے کن پاک تمس کیا وزمچ ضرورت تمس تمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اگر کا مسافر اللہ کی خاطر کیا مدد اگر روزو موجود اللہ تعالی واپس بکا لگو تک دہ یم سات انسان اک اکی نی خطر کیا پشتائے قیامت دہ پشتائے انسان کیا کہ کی نی خطر سبحان اللہ پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہونگے سبحان اللہ پے جنت اور جہنم کے کیا ہوں ہنگے جنت کلاس اتھ گیک پور دم پور آم پور جنتس منس گور دم پور تمہیں کھت بہترین اس تریم پور سم پور خود کیا بہترین اک ساتھ یتھے جینتی آ جنتس من اچانک ہی جنتس من مشک ج پھرشتن او فرشت یہ مشکل فجو کس فرشتہ دس تی ہینتی اچھا میرے ہور اخ جتی تم کیا میان زیادہ دپس تمہ اخ سبھان اللہ پورمت دنیا من کیا زیادہ توئی فرمو سلیمان علیہ نبینہ علیہ الات و السلام و دولت کت بہتر میان سلطنت کھو بہتر میان حکمرانی کو بہتر اخ سان اللہ کیا يه مکان یہ دولت یہ سوری ختم کیا گھر سبحان اللہ پہ امی ثواب گھس ختم سہدا ابدا کلے توائے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پہ صدقہ یم اکہ لٹ سبحان اللہ پور عہد پہارس برابر کیا ملان ثواب امس عہد پہاڑ برابر کیا ملان نیکی ملان تو اللہ تعالیٰ سوچ دنی دنیا من مقصد کیا نا دنیا موجود یاد تیو ملے تیوتہ مقدرسہ دنیا ملے تیت یوتہ کی مقدرس آخرت ملے تیوہ محنت کر اگر انسان آخرت نسب العین بنو دنیا ذلیل ہو کر انسان کے قدموں میں آئے گی اگر امسان دنیا نسب العین بنو اللہ تعالیٰ ترس یریشانی یہ تا مصیبت یا مسلے ایمس پہ یہ تموس ضہن یہ اللہ تعالیٰ مقدرس آئے تاتہ بتہ آیا اللہ تعالیٰ کن جائیں مقدرس تہ وات سہ سہ واتہ کن تہ حالت من اکسات افر مسجد مز واس پڑان دکھو لکو یہ خدائ مقدرسہ تمہیں سا واتہ ضروری اتھ نوجوان لڑکہ سہ بہ کمیں نا بت مجر کسجد مس مولوی صبن یہ خدا مقدرسہ تھومت تات و آج کت کھے خدا یہ بت کھا کھیان خدا کہ بہت و داؤ نبر نبرکن باغ اگو ات باغس من ام تل بتانس تھی نونس ار اتس منتھ تک کلس تل کھون کلس تل دگ کچھ وور بانس کن ڈاکو ڈاکو اندر نفر اس وج بتان اتس تل سردارس سردار خانے کا برتن ہے یہ بتانے ہوتھر کمو یہ ما ہنس چال یس ما ہر وہر غست تھی پک یس ماشا نفر اتہ نوجوان یہ اونک رٹ اون رک روپس و سا یہ بچا ودن ودن ووت گھر ماج دی مولوی صاحب مسجد پاک مز دن خدا کیا کہ خدا پوزار دِک کھیان تو یا خداس مق یہ اللہ تعالیٰ انسانس مقدرس لوکمت سہ واتہ کن تو یہ دنیا مز اچرت کی فکر اس ہم ہمسا آخرت کے راہی ہیں یہ دنیا سون دیر سون اصل مز گ سون اس مکان سچ کیا؟ کابر قبر یت مز ہر ایکس انسان گسن اللہ تعالیٰ دعا اللہ تعالیٰ دین تی عمل کرنے توفیق و کر تفقی واک العن الحمد اللہ رب العمین امول سن گناہ کرم فرت سال ماجن گناہان کرم پھرت کے گنہان کرم فرت ایسا دین بہار اسلام اسلامک بہار غم تو پریشانی کاس آسمان جو بلانے کر حفاظت زمین جو بلانش کر حفاظت قر س نش بچاؤ بے روزگار کر روزگار عطا ہم سان اندر بیمار اندر شفا عطا ان کے حاجات حاجت کروا ان کر نجات مولا انولاد تمہ سولاد ان اولادی اولادی صالح کرطا کور مرک آباد یہ بستی کرباد یہ مسجد کرباد پور امتس مسلماس کر ہدایت پور امت مسلم کر مغفیرت کر حفاظت مولا اس آئی دین بھار مولا اس آئے اسلامک بہار مولا پریشانی کا آس مولا, مولا. مولا. مولا. کشین جیدوں کر مدد عطا مولا بے کر نصرت اطا مولا شہید قبول ہم جیلان بھ مولا ریح سامان کور خطا رحو سامان کرطا چانہ وات مز حفاظت کر کرولہ ہم دنیا اندر انتقال کور مولا یا بستی اندر ہمو انتقال کور مولا زانو نانک مولا تمہ سارے کر, وائٹ کر, وائٹ کر وائٹ جنت طتا کر وٹ کر وٹ کر جنت عطا بہت بنات تہذ قبر پور نور مولا یہ منگو تی تا قبول مولا منگنے رودی تی تا قبول مولا ہم ساری دعا تھا قبول مولا اس نبی علیہ السلام سندس سفید صدق ما قبول و صلی اللہ تعالیٰ خیر محمد اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر عملہ اکبر اللہ اکبر اشحد اللہ عنا انہ اشحد اللہ عنا ان لہ اشحد رسول اللہ محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر